قال يا رسول الله يا رسول الله من بالله من سرور الكنا طيب يا سيدنا ما لنا ما لنا جزاء ولا فينا <تصفيق> ما يجني فراء عذل رسول الله لا اله الا الله رضي الله صلى الله عليه وسلم اقرأي من الجلود الذي يحرون ربهم سمد من الجلود هم قلوبهم لا الله وقال الله تعالى الذي ينزور الله قيامه وقعوده على إجنه تذكرنا في خلق السماوات الله تغبنا ما خلفت هذا باطل سبحانك فقنا هذا بالنار وقال الله تعالى اذكر الله لك الكثيرا. دو چند آئتے ذکر کے بارے میں پڑھ دی جن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے بہت بہترین بات نظر فرمائی ہے اور کتاب مزید ہے اس کے مضامین آپس میں لگ کے ہیں اور اس سے وہ لوگ جن کے دنوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے دل اور ان کے بدن پھر ان کے دل اور ان کی جنگیں ان کا دل اور ان, کی دل اور ان کے اور ان کی بدن اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں تو याद یاد جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سننے کی شکل میں ہو پڑھنے کی شکل میں سننے کی شکل میں ہو یا الگ یاد جو اللہ تعالیٰ کے اسمایہ کو پڑھنے سے ہو اس کا اثر ہے کہ اس سے دل نرم ہوتا ہے اس کا اثر بدن پر آتا ہے اس سے دل اور پورے کا پورا بدن نرم ہوتا ہے یہ ذکر کا اثر ہے بعد میں ذکر کو لے لے سمجھ لے اور اس کے باطن پر شادی ہو جائے تو اس سے اس کا دل اثر لیتا ہے اس کا پورا بدن اثر لیتا ہے اس لیے آج بڑی فرمایا گیا کہ ایسے لوگ ایمان والے ہیں کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اللہ جی نے گرون رہا کہ آم ہوں مقبود ہوں ایسے اللہ کے بدن ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے انسان کتنی حالتیں ہوتی ہیں یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے تو کویا کہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں چیز یہ لیا جڑی فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ ابھی سل میں فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو اس طرح سے کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں اور تمہیں ریاکار کار کہنے لگے اور مولانا صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بات جاری ذکر کرنے میں آپ حضرت 6 میں جو تشریح لکھی ہے وہی کوئی تشریح نہیں لکھی ہوئی ہے اس کی کہا کرتے ہیں کہ جو تعلیم میں کتاب پڑھا کریں تو اس کا وہی تشریح پڑھا کریں جو اس میں لکھی ہوئی ہے اس کی تشریح وہی پڑھا کریں تو اس کتاب میں لکھی ہوئی اپنی اس کا تشریف لکھیں ٹھیک ہے نا اپنے زرفیز کی تشکیل نہیں کیے کرے آدمی وہی تشریح کیا کرے جو عدل شیخ لکھی ہوئی ہے کیونکہ ادر شیخ صرف ہندوستان کے نہیں ہے ساری دنیا کے بہت بڑے شکل ہیں مصر سعودی عرب عشان پاکستان ہندوستان سارے ممالک جمع کریں اس میں اپنے دور میں اگر ایک نمبر شکل ادیس سات و حضرت مران بہت بڑی شکیلی ہے اور حضرت مولانا رحمتہ اللہ نے خاص طور سے ان سے تقاضا کر کے اور بار بار کہہ کر یہ کتابیں ان سے لکھوائی ہیں اور ان کا فائدہ ان کی تشریح لکھوائی ہے اور خاص طور سے اس بات کی ہدایت ہوتی ہے کہ وہی تشریح کی جائے جو حضرت سے ان کو کتاب میں لکھیں اپنی طرف سے حادیث کی تشریح نہیں کی جائے کہ اللہ کا ذکر کریں اس طرح سے کہ لوگ تمہیں مجنون ہے پاگل کہنے لگے اور اللہ کا ذکر کریں اس طریقے سے کہ گلوک ویاکار کے لگے منافق لوگ منافق لوگ اور لوگ،, لوگ،, لوگ،, لوگ،, لوگ،, لوگ،, لوگ یہ کہہ لگے کہ ہے اور آگے درشیا کا لکھا ہے کہ یہ بات جاری ذکر میں ہے اپنے دل میں کوئی کر رہا ہو چھپ کے دل میں آہستہ آہستہ کر رہا ہو اس میں یہ بات نہیں ہے لیکن جب زور سے کیا جائے گا دوسرے آدمی کو سنے گا تب کہے گا کہ یہ ریاکار ہے یا یہ مجنون ہے پاگل ہے تو اس قصر سے کیا جائے کہ لوگ ریاکار کار کرنے لگے لوگ پاگل کہنے لگے کہتے ہیں ہر عمل کو مختلف اعمال کے لیے اللہ تبار کریں اوقات مقرر کی وقت مقری ہیں روزہ کا خیال صبح کے صبح کے طلوع ہونے سے لے کر اس کے سورج کے حروف نماز پانچ وقت میں اوقات پڑ میں پڑھ ہی نہیں سکتے اگر وہ وقتوں میں نماز پڑھے گا آدمی تو گناہگار ہو صبح صبح آفتاب سے لے کر دس منٹ تک زوال کے دس منٹ پانچ منٹ زوال سے پہلے پانچ منٹ زبان کے بعد اور غروب کے دس منٹ بارہ منٹ وہ تو اٹھارہ منٹ عروب کے وقت ان تین وقتوں میں تو میں بعد پڑھنے کی درستی نہیں آج پڑھ رہے تو نگار ہوتا ہے مغرب کر زور کے چار رکار فروغ کر رہے ہیں چھ رکار نہیں پڑھ سکتا اور حج کے لیے آٹھ نو دس گیارہ بارہ آٹھ نو دس گیارہ بارہ پانچ تاریخ میں کر رہے ہیں پہلے آج میرے پاس چلے جائے تو آج نہیں بعد میں چلے جائے ہو کہ نہیں کوئی بھی کہیں میں پانچ دن کی جگہ بھر پورا ہے ایک مہینہ آج کرنا چاہتا ہوں پانچ دن ہے پانچ دن یا چھ دن لیکن اللہ کیا کہ بھارت ذکر ایسی بارد سے ہے جس کے لیے کوئی وقت اور کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی اللہ کرم کسی اللہ کا ذکر کرنے حضرت کے ساتھ اللہ نے نسل اللہ کے عام ون کہ اللہ کا ذکر کھڑے کرتے کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو میں خود ہوں اعلیٰ جنوب ان لیٹے ہوئے کیونکہ ہر حال میں ہر وقت اللہ سے بالکل یاد و ذکر کرنا جو ہے یہ مقرر کیا ہُوا ہے اور خاص خاص اوقات کی تو مسنون دعائیں مقرر کی ہیں کہتے ہیں کہ اس وقت کے لحاظ سے بہترین ذکر جو ہے وہ مسنون دعائیں ہیں مسجد بد داخل ہونے کے لیے بسم اللہ السلام علیہ رسول اللہ اللہ مبتحلی بابراط یہ دعا پڑھنے اب یہ بہترین ذکر کی شکر اس وقت یہ ہے نکلتے وقت اللّہ منیہ بس بسم اللہ نکلتے وقت السلام علیہ, وسلم اللہ. نکل بسم اللہ. السلام علیہ وسلم اللہ اللہ کھانا کھانے کی دعا کھانا ختم کرنے کی دعا کرنے شروع کرنے کی دعا دوران کی دعا چڑائی چڑھنے کی دعا اتبنے کی دعا بازار نکلنے کی دعا مرخ اذان اس وقت کیا دعا پڑھنی ہے جائے آواز نکالے اس وقت کیا دعا ہے بعد نکلتے ہیں کیا دعا ہے خوف کے حالات میں کیا دعا ہے یہ ساری مسنون دعائیں کتاب میں لکھی ہوئی اس وقت کا بہترین ذکر جو ہے اس وقت کی مسنون دعا ہے اور اس کے علاوہ جو بیت ہونے کے بعد ذکر کار کی مشق کراتے ہیں یہ تو خاص مشق ہے اس کے بعد ذکر کا صرف دل میں داخل ہوتا ہے پورے بدن میں داخل ہوتا ہے گھس جاتا ہے اور آدمی کا ہاتھ ذکر کا بنتا ہے اور ذکر کی جو ہے تو ایک ذکر جاری دور دور سے ذکر کرنا ایک ذکر خفی آہستہ آہستہ ذکر کرنا ایک ذکر سری وہ دھیان کے ساتھ ذکر کرنا تو جاری ذکر زور زور سے کرنا اور ذکر خفی آہستہ آہستہ کرنا ذکر سری دھیان کے ساتھ ذکر کرنا یہ ذکر کی قسمیں ہیں اور ہر ایک کے بارے میں پرانا عدیش میں فوائد اور فضائل کی تذکرے بات کی آیتیں حضور صلی اللہ کی حدیث یہ آئی ہوئی ہیں اس کے برکتوں اور فضائل کو بیان کرنے کے لیے یاد ذکر کے بارے میں چند حادیث شیخ رحمت اللہ رقلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں لکھی ہیں. ایک تو جو میں نے سراج یاد کو اللہ کا ذکر کریں اس طریقے سے ایک سمے آکار کہنے لگیں لوگ سے مجنون کہنے لگیں اور دوسری عدی شریف ایک صحابی عبداللہ بجا دے ہیں نبی اللہ عبداللہ خن حضور صلاح اور حضور حضرت شریف کے درمیان پڑے ہوئے کا اللہ ذکر اللہ کر رہے تھے انہیں فاروق اللہ کرنا ہے کہا یار نے فرمایا نہیں یہ عواہین میں سے ہے یہ اواہین میں سے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں سے کہ یہ جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشقوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں میں سے نرم دل لوگوں میں سے نہیں یہ اواہین میں سے اس کے مسجد کے اندر زور زور سے ذکر کرنے کو آپ نے فرمایا کہ اواہین میں سے اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام کو okay. جمع فرمایا اور فرمایا کہ دروازے بند کر پہلے پوچھا کہ مجلس اس اس میں کوئی اجنبی کوئی غیر مسلم منافع وغیرہ کوئی اجنبی تو نہیں ہے صاحب اللہ کوئی اجنبی نہیں ہے صاحب نے فرمایا کہ اس کے دروازے بند کر دیں دروازے بند کر دیے پھر آپ فرمایا سب لا سب ہاتھ کھڑا کہتے رہے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو تمہیں مبارک ہو تو تمہاری مفت رکھو گئی لکھا ہوا ہے اور یہ اللہ مجنون کہنے والے والے وسیع میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ عبدالئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پچاس عادیث کس نام سے جی کتاب کا نام ذکر زہری کے بارے میں زور دور سے ذکر کے بارے میں پچاس آدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے پچاس حادیث کی کتاب ہے اور بنائی طور سے پر بھی بےحد کچرا مشترکہ آئے ہوئے ہیں پچاس عادی اس بات کے بارے میں لکھی ہیں جن میں زہر ذکر کے بارے میں آئے ہوئے ہیں اور اس کو اللہ تبارک کریں دل کی صفائی میں ذکر کو اللہ تبارک دل کی صفائی میں خاص تاثیر ہے دل کی صفائی کی خاص تاثیر ذکر میں اور جب دل صاف ہو جائے دل دورانی دل ہو جائے تو اس دورانی دل کے ساتھ بازو نماز پڑھتا ہے اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے اس دنان دل کے ساتھ بازو تلاوت کرتا ہے اس کی تاثیر فائدہ جا ہوتے اس درانے دل کے ساتھ جب آدمی باقی دین کے امال کرتا ہے تو ان میں قوت آتی حاصل ذکر بذات خود تو فرض نہیں ہے بذات خود ذکر فرض نہیں ہے لیکن اس, اس کے ذریعے سے جو نور حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جو روشنی حاصل ہوتی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ سارے اعمال میں اپنا زور اپنی تاثیر اپنی قوت دکھاتی ہے اور ہمارے فضائل عماری کی کتاب میں سب سے زیادہ سفر جو ہے وہ فضائی ذکر پر ہیں علماء فضام سو فائدے ذکر کے لکھے ہیں کہ مجتمع کو پراغندہ کرتا ہے پراغندہ کو مجتمع کرتا ہے اکٹھی چیز کو بخیر دیتا ہے ہوئی چیز کو کرتے ہیں کیسے اکٹھی چیز انسان کے اوپر جو غم اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر ان غموں کو بخیر دور دراز پھینک ہے اس اسے ہٹا دیتا ہے اور پراغندہ کو اکٹھا کر دیتا ہے اس کی روزی بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی برکت ہے اور اس کو اکٹھا کر کے دیا جاتا ہے ایک آدمی صبح سے شام تک پھر رہا ہے پھر رہا ہے پھر رہا چھ جا کر روزی جمع ملتی اور دوسرے آدمی تھوڑی دیر اللہ تبارک ڈالا اس کے اس کی روزی کا سامان لے کر بس فارغ تو اللہ تعالیٰ کو اور ہموم کو غم اور پریشانیاں جو انسان کو جمع ہوئی ہوتی ہیں جو کہ برگر سے اللہ تعالیٰ ان کو پراجرہ کر دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کو بخیر دیتا ہے تو رتھی دیتا ہے اور پراجرتا کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے اس کی روزی جو بکھری ہوئی ہو جس کے لیے پریشان پر پر پر ہونا پڑے تکلیف اٹھانی پڑے اس کو اللہ تبارک طالب جمع کر کے اس دے دیتے ہیں اللہ تبارہ روزی اور برکت سیت ہے برکت زبر و برکت ہر چیز میں اللہ تبارک و کا خالا برکت کا ظہور فرماتا ہے ذکر کی نظر ہماری بہت بڑی شخصیت قسم رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں جو بن کے بانی ہیں جو بن کو بنایا ہے اور شروع دور میں یہ بھائی عظیم رضی اللہ ماجد اللہ رحمۃ سے بیس ہوئے کوئی چلتا تو جم کر یہ ذکر جی ذکر سے کرنا ہوتا ہے ایک آدمی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا ایک ویان مکان دن میں کوئی نہیں رہتا تھا اس کا دروازہ بند ہے باہر ستارا لگے ہوا ہے اور اندر سے جو ہے تو زور زور سے ذکر کی آواز آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایسی آواز بھی اللہ کے ساتھ ایسی آواز آتی آواز مجھے تھوڑا شوق ہوا کہ فون کہتے میں دروازے کی چور اٹھائی ہے اور اندر داخل ہو گیا اور دیکھا کہ اس ویزان مکان میں اضر بنانا قاسم نوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لا الہ الا اللہ کا جاری ذکر فرما رہے تھے اور ان کے پاس ایک سانپ ایسے پھن پھیلائے کھڑا تھا اور جب لا الہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کے ساتھ یہ سانپ سر پر سر اپنا زمین پر مار رہا وہ صحیح آواز آ رہی ہے لا لہ اللہ کی آواز لاہ ساتھ یہ آواز آ رہی تھی تب تک کی آواز آم کو سر کو نہیں پر مارنے کی آ رہی گیا اس کا ذکر کا اثر پھیل کر ان سے پھیل کر گرد و پیش پر بھی آ گیا تھا کہ شام کے ذکر کا اثر محسوس کر رہا ایک ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور نظر کے یاض اللہ وات کو تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کے بعد جو ہے تو ایک تو میں نے دیکھے پادل آئے شاہ دیکھے اور ایک میرا گھوڑا جو کھڑا تھا اس پر ایک ہاتھ کے دا تو جگہ تنگ تھی بیٹا چھوٹا بیٹا عاشق ہوئے تھے زمین پر اس لیے میں تلاوت کرنا بند کی پھر جو میں نے زور سے تلاوت کرنا شروع کی تو پھر یہی ہاتھ آ گیا جب میں ایک سے تلاوت کرتا تو آج اس وقت ساری مگر یا مہینہ میں تھوڑا جہاں پر یہ واقع ہوئے اس کے لئے سے ساری وادیاں کہتے ہیں ساتھ الگ کر دی ساری وادی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے تلاوت قرآن پاک کی تاثیر تھی جس کو گھوڑا محسوس کر رہا گھوڑا وش بات کس کو اس تلاوت کی تاثیر کو محسوس کر رہا یہ ذکر جو ہے اس کو کچھ عرصہ جم کر جہری طور پر کرنا ہوتا ہے اللہ کرتے دل میں اسی تاثیر پیدا ہوتی ہے سارے بدن پٹکاری ہوتی ہے چھا جاتی ہے اور ایسے وقت میں جس وقت میں لوگ, لوگ نماز نہ پڑھ رہے ہوں کیونکہ مسجد پار سب سے پہلا ہاتھ جو ہے وہ نمازی کا. نماز پڑھتا ہے مسجد بڑھائی گئی ہے نماز پڑتا ہے سب سے پہلا ہاتھ اس پر نمازی کا ہے اور نماز حرض نماز ہے پھر سنتے موقع نماز ہے اور نواز نماز کے لیے تر یہ ہے کہ اگر دن میں کوئی دوسرا کام کر رہا ہو, ہو رہا ہو وہ لوگ اعلان کر دیں دین کا کام کر رہے ہیں پھر نوافر والوں کو ادھر ادھر ہو کر دور کھڑے ہو کر نظر پڑنی چاہیے پھر اس کے بعد دوسرا حق جو ہے نماز کے بعد پھر وہ بھی دن کا واضح کرنے والوں کا بیان کرنے والوں کا کوئی استاد جو ہے وہ پڑھنا پڑھنا کر رہا ہے پھر ان کا حق ہی بلکہ سارے امال کی مرکز نماز کا مرکز ہے ذکر کا مرکز ہے اور یہ تو تعلیم کا مرکز ہے سب سے پہلا آپ جو ہے اس لیے کہتا ہے کہ جب, جب نماز پڑھی جا رہی ہو پھر تو زور سے کی تلاوت بھی نہ کرے تاکہ لوگوں کی نماز میں فرق نہ آئے زور زور سے ذکر نہ کرے کوئی تاکہ لوگوں کی نماز میں فرق نہ آئے اور شور شرابہ نہ کی جائے مسئلے کے پاس اتنی جگہ پر پیشاب پخانہ کیا جائے کہ اس کی بدبو مسجد کو نہ آئے مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے خاموش چلیں باتیں نہ کریں شور شرابہ نہ کریں کہ وہاں پہ چین عمل ہو رہا ہے اس میں فرق نہ ہے تو اس لیے پھر بعض علاقوں میں جو آتا ہے ہر نماز کے بعد جاری ذکر کرتے ہیں سارے مل کر تو یہ تو نماز کے بعد اذکار کی خاص ترتیب آئی ہوئی پر نماز پڑھنے کے بعد جب سلام ہیں ایک بار اللہ اکبر کہہ کر تین ایک بار اللہ اکبر کہہ کر تین بار, بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اس کے بعد پہنی دفعہ سبحان اللہ تین صفحہ الحمدللہ اللہ چوری اللہ اکبر کہے اتنے کے گناہ اتنے کے سمندر کے جاگ ہوتے ہیں سر اللہ بھاپ کما دے اور مختلف قسم کا اظہار ہوا ہے کہ ایک دفعہ تو کرسی پڑ جاتی اس کے اور جرم کے درمیان بس صرف موت کا فرق رہ جاتا ہے جو ہوا اور ایک بار پھر فاتحہ پڑھ رہا ہے ہم شریف پڑی اور جو ہے تو نماز ختم ہونے کے بعد پڑھنے کی دعائیں کن دعاؤں کو پڑھے آیا بھی پچھلے مہینے میں کھا پہ ہمارا استعمال تھا وہاں چلے گئے تو وہاں دیتے تھے وہ لوگ اذان سے پہلے اسلام پڑھتے تھے پھر اذان دیتے تھے شا... ساتھیوں کو چھڑے نہیں, نہیں. تاکہ ہم اور جائیں گے کہیں گے کہ ہمیں ضرور صحیح پڑھنا گئے دیتے کیونکہ جب ان کا دل لگ جائے ہمارے ساتھ دادا فحسن سے, سے بات کریں گے کہ بھائی اذان دینے کا بہترین طریقہ ہمارا ہے کہ ازان دینے کا بہترین طریقہ بلاد عبی اللہ کا ہے ازام بلاد عبدی اللہ تعالم ہے جیسے اذان دی ایسے دینی چاہیے یا اپنی مرضی سے دینی چاہیے جیسی اذان حضور صلی اللہ کی مسجد میں اگر بلااللہ نے دی ہے اس ران دینی چاہیے یا اپنی مرضی کی دینی چاہیے سارے کہیں گے کہ اس طرح اذان دینی چاہیے بلااللہ دی ہے اس کے بارے میں معلوم پہ عادیز میں کہ وہ اذان کی جگہ پر کھڑے ہوئے انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر سے اذان شروع کی اور لا الہ الا اللہ پر ختم کر کے نیچے کرائے نہ انہوں نے پہلے اذان سے کچھ پڑا ہے اور نہ اذان ختم کرنے کے بعد اذان کی دعا وہیں پر کھڑے ہو کر زور زور سے پڑی ہے اسپیکر پر پڑھی جا رہی ہوں کام کو لوگ ازان دینے کے بعد میں اس پر روڈ اسپیکر پڑھی ازان کی دعا پڑھتے ہیں میرے بھائی یہ دعا ہے اذان کی طرح آواز سے پڑھنے کی نہیں ہے یہ پسم طریقہ اس کا جو ہے وہ دل میں پڑھنی ہے اس کا طریقہ ہے ان شاء انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے ہر کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا یہ سنت ہے اس کے خلاف کرنا یہ بدت ہو جاتا ہے اس کا فضا وہ فجائے اور صاب کے عذاب اور وباد اور بھلا اس کی وجہ ہو جاتی ہے تو لہٰذا اسی طریقے سے کام ہو گیا باقی ہر بنگ تو دوسری پڑھے ماشاء اللہ جو, جو ساتھی بیت ہوتے ہیں سو بار صبح سے پڑھنا سو بار شام کو پڑھنا اور ذرا آج فارو بحمد ہو کے تین سو بار پڑھا کریں کیونکہ قصرت کو لبان دیکھا ہے تین سے بات کرنے کو ضروری پڑتا ہے اس کے آلات کو جسے جذا ہو ٹھیک ہے ایسا وقت ہو کہ پسرے میں نماز نہیں ہو رہی ہے اور کسی کے کوئی سویا ہوا نہیں ہے اس کی نیند میں خرابی نہیں آ رہی ہے نماز جو نہیں ہو رہی ہے پھر اگر جاری فکر کیا جائے تو اس کا اجلاس تو ان شاء اللہ تھوڑی دیر ذکر کریں گے لا سو بار لا اللہ آدمی کا کل کل کہا گیا ہے وہ آدمی کا پایا پستان اس کی نوک سے دو اونگل نیچے دو اونگل بائے طرف ہے اس کا لطیف ہے کل کسی چیز کا سال کی محبت اس سے غلط ہوتی ہے تو لا لا کے سر یہ دھیان کرنا ہے لا اللہ دل سے الگ جگہ کی محبت نکلی گائے کا جو تک سر کو لانا ہے یہ دھیان کرنا ہے وہ الگ جگہ کی محبت دنیا کی محبت گی لا جسے میں نے گرا دی ال اللہ کے ساتھ جو ہے دھیان کرنا ہے کہ یہاں کل میں وہاں پر کھوڑے کی ضرب لگی چھوٹ لگی اور اللہ کا تعالی اللہ کی نفت اندر داخل پھر سو بار اللہ الّہ ال کہیں گے اس سے یہ دھیان ہے کہ اللہ حاضر ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ میرے ساتھ سو بار اللہ اللہ کہیں گے اس میں یہ دھیان کرنا کہ اللہ حاضر ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے ساتھ ہے ساتھ یہ دھیان کرنا ہے یہاں پر لگی جو کلب ہے وہاں سے ہی آواز نکل رہی ان شاء اللہ سو الا اللہ سو اللہ اور اللہ لا الہ